اب اس مبارک سلسلے کا چھٹا ہلکا سماج فرمائے بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے اب سید صدیق ردی اللہ تعالیٰ انہوں چلے حضرت عثمان کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا اسلم عثمان حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے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 تو انہوں نے کہا المایا محمد جلدی کریں بتایا ایسا کون سی بات ہے ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہر کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کے پورا اجم بھی ہماری قیادت مان لے ادو نے کہا بالکل انہوں نے کہا ادور دیر کیسے بات کی ہے مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ ہم اللہ تفلحو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 اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بد ملعون پلون ابھی جہل جو اپنے آپ کو اب الحکم کہلاتا تھا امریک ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے اب الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا لیکن اصل تو وہ ابھی جہل تھا ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں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 وہ رسول عربی وہ نبی المی الحاشمی وہ رحمت للعالمین علمی یہ جو فرماتے تھے ان نباب اس تو رحمت اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لانت کروں اللہ نے مجھے لانت کرنے والا بنا کے نہیں بھیج ابو جہل نے ایسی بدبختی دیں گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے اللہ اکبر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 ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمت الطحرہ سے کہا اور بی بی فاطمۃ الطحرہ جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار میں کس ظالم بات نہ مانو تمہاری مرضی لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ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 بنو ہاشم تھے کہیں بنو مخدوم تھے کہیں بنو قلب تھے بنو و... اصل تو قریش تھے تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیا دنیاوی اعتبار کے س... اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا لاطف آلو شیئن لاتو شیئن خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا زیادتی تو میری ہے میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی گالیاں تو دی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 یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے تمہارا خون کھول گیا اور یہ تو کبیروں کی بات ہے قبیلے والے کبیلے والے کی مدد کرتے ہیں لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے میرے دین کا دفاع کرو گے وا شاہد وسو آیا رسول اللہ شد اللہ ایلہ ایلہ اللہ واشد الحمد رسول اللہ ان نے کہا حضور پھر سن لیں اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں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 اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو یہ باتیں نہ کرو تو اس نے کہا کہ جادوگر کہا کیا کہتے ہو میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا شاعر ہے انعارف کلا میں شعرا میں زیادہ شعرا کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو کہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں محمد عربی کا کہنا سے کیا تعلق ہے اس نے کہا آخر وہ کیا ہے نے کہا بات سنو وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑھا انہیں خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی اس میں ایسی مٹھاس تھی وہ ان علیہ ال تلاوت انہ ان مقد کن وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں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 اور قار ہیرا کی اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا برقاء ابن نوفل کے پاس جانا اس کا تصدیق کرنا اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ باہی نازل ہوئی کہ یا حل مدثر قم عنظر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 تو کیا ضرورت ہے خامخواہ کھانا رکھے ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا تو حضرت ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ذر پیچھے رہ گئے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 بڑے بڑے علم سہر کے ماہرین پڑے تھے تو اللہ نے اُس علیہ السلام کو ایسے موجود عطا فرمائے بتل ما کانو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اُسا علیہ السلام کو ایسا موجودہ دیا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 جیسے ابن سینا تھا رستو تھا بکرات تھا سکرات تھا یہ بڑے بڑے جالینوس تھا یہ بڑے بڑے لوگ گزرے بعض کے پاس علوم کیمیا تھے بعض کے پاس علوم علومیا اور بڑے بڑے علوم تھے تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیشا علیہ السلام کو ایسے موجتے دیے کہ بھئی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندا پیدا ہوتا ہے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 تو اس لیے قصاعد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات اللہ کا معلقہ کے نام سے وہ صبا معلقہ کیا تھے کہ مختلف شہراء لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سر نئے انداز میں گفتگو کرنا یہ چیزیں جو تھی اور بڑا اشارات و کی اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موجودہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فسا و لگا جو تھے وہ دنگ تھے کہ کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے ایک تو امراؤل القیس تھا نا ایک اور شاعر تھا قیس وہ گزرا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 اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگی اس نے آگے رپورٹ کی بادشاہ نے پکڑا وہ لڑک لڑک لڑکیاں پکڑی گئیں انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل اب بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزائے دی تھی کون تھا کیس بھر گیا روز تھوڑے کس سے ہوتے ہیں سائیکنوں روز کے واقعات آتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا جی ایک سپاہی موجود ہے اس سے کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن انہوں نے کہا ہاں جی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 درجہ کس نمی موجود کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائیونڈ ہے لال ہوگا جیسے یاقوت ہے اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا زمرد ہوگا کچھ ہوگا یعنی ایک رنگ ہو دورے ابلک ابلک کہتے ہیں نا جیسے گھوڑا ابلک ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتی ہیں سفید ہے اور سرخ ہے سفید ہے اور سیاہ ہے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 اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرا مرتب کروا دیں گے درے اب در جہاں کسنمی موجود تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا اچھا انہوں نے بھی مشرے کھڑے بنائے وہ شا... بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو بادشاہ اچھا کہ بات دل کو نہیں رکھتی اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھیں اور ادیب تھی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 تو فور مصرا یاد آ اس کو کہا کہ دورے اب در جہاں درجہ موجود مگر سرمہ کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرمہ پہنتے ہوئے ٹپکے وہ موتی جو ہے وہ ابلک اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے تو ابلک موتی تو مل گیا تو اب جناب جیب زیب النسا نے یہ شیر کہا تو بادشاہ تو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 اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے ان ایس شورا سے جیت چکا تھا خود اتنا بڑا شاید وہ مکے میں ایدر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا نہ کہ نبو زر کو نہ ہوا لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تم آپ سے ملتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا واقعی کوئی اللہ کا کلام ہے تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں رہا اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا ندام سنبھالو میں خود جاتا ہوں ابھی تک کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ اور اکیلا آدمی کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھی اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا اب ہے مکہ اس کو مارتے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 اب ادھر کہتے یہ تو مجھے پتا چل گیا اب میں کیسے پوچھوں جس سے پوچھوں تو مجھے مارے گا اور پھر میرے کبھی لے کر کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے اور فرماتے ہیں کہ زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی काबा شریف के मैं करीब बैठा हुआ था یہاں دو بت ہوتے تھے مشرقین کے ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلا تھا یہ دونوں بھے اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد نعوذ, نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے مشرقین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور ایسا ایستا پوجا شروع ہو گئی اور خود خدا بن گئے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا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 انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا جی بات ہے یہ اسراف اور نیلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو یہ تو خود ضانی تھے یہ تو اللہ نے ان پر قہر کہنادر کیا انہوں نے بے بدکاری کی انہوں نے دن کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا تم ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہو بڑی بے اکال تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ, توبہ, توبہ ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کا ہمارے خداؤں کو برا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہ تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئی اور آگے آنے والے کون تھے سید رابطہ حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا ابھی عورتوں کو روکو کیا بات ہے کیوں چیخ رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں کیا بات ہے ان پر کو ظلم ہوا تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا ان نے کہا جی اور کی بات ہے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 صفا سفا کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا تو دوبارہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں گئے ابھی زر آئے اور اس کے بعد بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا اسلم ابھی ابھی ذر فوراً اسلم حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخوا میں رکھو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 اور کافرون نے نوزب باللہ اتنا مارا اتنا مارا نا کہ ابو بکر قریش ہے حتیٰ کی تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں اتنا خون بہایا گیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ویل صحابی ہیں جنہوں نے کابۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا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 تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہ لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون فرآون میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہ اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشدم من فرعون موسا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 پ رہا ہے قبیلے کے لوگ آئے پوچھا کہتا ہے کہ جب میں آگے بڑا حضور میں ایک آگ کی بڑی, بڑی نہر بنی ہوئی تھی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا آگ جھلس دیتی اور حضور نے بھی فرمایا کہ ولہنی خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا تختہ اللہ کے فرشتے اس کی پوٹی پوٹی کر کے اڑا دیتے پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نم